نہ پسند ہو یا وہ کروں صرف نکاوت کر دیا تھا دعا کر دعا کرا گیا اب انہوں نے بارش سوپی جس کی میں لائک نہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر بندہ کسی بندوں کی رضا کو مت دیکھے کہ لوگ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے یہاں بیٹھ کر صرف خدا رسول کی رضا کو دیکھا جاتا ہے یہاں بیٹھنا آسان ہے اور اس جزہ سے لوازمات جو ہیں وہ اٹھنا بہت مشکل ہے روایتی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن روایتی باتوں سے بندے کو ہدایت نہیں آتی اب اللہ تعالی نے جو رسول کی شان فرمائی ہے کہ میں رسول کیوں بھیجتا ہوں میرا مقصد کیا ہے مقصود رسالت کیا ہے میں اس لیے رسول بیچتا ہوں کہ پوری دنیا میں اطاعت میرے حکم سے اس کی کی جائے کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے یہ میرے رسول کی شان ہے نہ نا نعت میں ہے زبان تیری سنا رسالت کرتا ہے تیر تیرا لندن کی وکالت ویر چلبری فرماتے زبان تو ہم نے دے رکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جس سے بندہ محبت کا دعویٰ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے قول فیل نہیں اپناتا وہ منافع ہے اور چھوٹا ہے کیونکہ یہ تو ہر ایک کہہ دیتا ہے دعویٰ کہ بغیر فرما پڑتا ہے بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا یہ تو ہر ایک کا دیتا ہے یہ تو دعویٰ دعوے کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے دعوی بغیر دلیل کے دعوی قبول ہی نہیں ہوتا یہ تو دعویٰ ہے ہر ایک کا کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا یہ تو دعویٰ ہے ہر ایک کا یہ چیزہ کہ خدا رسول کی محبت کے بغیر جو ایمان محبت کا دعویٰ ہے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا محبت کے بغیر ایمان نہیں آ سکتا لیکن دلیل کیا ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جو مومن ہونے کا دعوی کرتا ہے اور خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا, ہے جھوٹا اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر حکم نہیں مانتا وہ بھی جھوٹا ہے دعویٰ ہے یہ ذکی ہے وہ دعویٰ ہے آپ کی اولاد ہے وہ کہتے ہیں ہم فرما ہیں آپ کا حکم نہ مانے آپ اسے کہیں کہیں گے میرا افزا والا تو کہیں گے بے حفاظہ کہاں ماں باپ کہاں کروڑوں ماں باپ خدا رسول کی جان پر قربان کیا جائیں تو ہم رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں جس طرح پیر پیمیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ اس پہلے اصحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صلحات دین اسلام کرتے آئے ہیں اسلام اسلام کرتے آئے ہیں فرمایا ایسی جھوٹے جماعت بے مان آئے گی کہ اسلام کا نام ہی مدینہ مدینہ نام لے کر اپنا روزی چلتا ہے گڑ سی فن سردار مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ وہ صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہر ملک میں صحابہ کی قبریں ہیں پھر واپس لوٹے نہیں دین کی خدمت کرتے رہے تو مدینی جا رہے وہ اسلام اسلام کرتے رہے دین سے. تو مدینہ مدینہ کر رہے اور بہمانو مدینہ بھی اسلام امام حسین کو جتنا مدینہ پیارا ہے کسی کو آئے آپ کر گروجوں ارے امام حسین کو جتنا نانا پاپ پیارا ہے کسی کو ہے وہ روزہ چھوڑ کر کرپلا کیوں گئے وہ تو مدینہ بھائی مانو چھوڑ کر وہ کرپلا جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہو پھر مجھے معلوم ہو تو ارے معلوم ہوا مدینے جانا مدینے نہیں دین کے راہ پر پھر دینا مدینے وقت ناطے فرمایا ہو جائیں گی چھوٹ جائے نا جب بھی شروع کرو دروشنی پائے گیا. آپ نے فرمایا کروڑا نا ایک طرف اور ایک دروپ کا دروشری چھوٹ گیا اپنے پر دور ہے پہلا بند کیا وہ طریقہ دین کا جو تھی. اب دین میں انہوں نے فرمایا پہ جو دیا تب ادب ہمارے درویش پکڑی والے جو ہیں راوی پر ہمارے درویش کاغذ سن کر جلا دیتے ہیں قرآن محل ہے لیکن قرآن پر حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھی جاتی حدیث پاک پر فکر کی کتاب نہیں رکھی جاتی ارے لانو اخبار کہاں پرے ہم بات نہیں رکھے جاتے چرم بھائی مانوں کو پتہ نہیں او ایسی بھائی مان تو ارے جلانا جو حرام ہے پھر نیچے گیڑنا جائز ہے ایمان سے کوئی جو کہتے ہیں جلانا ناجائز ہے ان کے ملب میں نیچے گیڑنا جائز ہے اگر نیچے گیڑنا جائے گا تو نیچے گیڑنے والے شوقی کرتے پہلے تو سنو تمہارے یہودی نے تمہاری آپت خراب کی کیس کا نام ردی رکھا ردی بھائی یا جس پر حدیث قرآن اور سیر کہہ سکتے ہو ایمان سے کہو پہلے نے تو تم جاتے لوگ گئے ان سے بھی لڑتے جو رسی کہتے ہیں کہ یہ ہے بزار میں ہر چیز اس میں ہی جاتی ہے جس کو کپڑے ہر ہاں سے چھانپا جاتا ہے وہ ہر چیز کو چھانپ رہا ہے قرآن حدیث ہے اللہ کا نام اخباروں پر ہے نہیں تو باندھتے ہیں نہیں باندھتے جس طرح وہ مجھے کل کہا یہ کایاں ہاتھ ہے نا بایاں اسے ہم پر ہیں یہ مومنٹ جو ہے چہرے پر تو اس کی نشانی ہے دايں ہاتھ پر چہرے پر فيرے باياں ہاتھ پر مومينٹ كے چہرے پر نہیں پھیر سکتے ارے یہ ایسا چاہے جو ان کا ہے وہ مجھے دل بندو نے كہا ميں ٹى وى ميں ديكھا ہے کہ چھى دائیں ہاتھ سے ہلا رہا ہے اور قرآن کے كين بائيں ہاتھ چند نكہ ہے ایسے چاہے مومن نہیں ہے ہم دلندری سرکار فرماتے ہیں کا بہت بڑے کامل وہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈستے ارے تم کہاں کے مومن ہو مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ارے بلی وہ ہے جو سیرا میں میرا کر وہ ارے بہمانو جو موت سے ڈرتے ہیں وہ مومن نہیں ہے بلی کام ہو سکتے ہیں اکشے اللہ مومن کی شان ہے وہ اللہ کے سوال کسی سے ڈرتا ہے نہیں اور موت سے ڈرنا تو بہمان کا کام ہے مؤ اس کا یقین نہیں ہے کہ موت کیا پائے گی کی کوئی نہیں روک سکتا تو ایسے یقین والا بہمان ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے ولی جو تھے جنگلوں میں رہتے تھے اور نیا وہ ولید تھے جو جنگلوں میں رہ کر بھی محافظ نہیں رکھتے یہ کو والے پیمان یہ ایماندار نہیں ہے سورو ولی کا ایسے جی ادب امام بخیر سرکار نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی ضعیف قرآن مجید چلا کر قبرستان میں راپ دفن کر دیتے بھی ہو سکتے جو چلانے کو نہ سمجھتے ہیں نیچے گیرنے کو جیس سمجھتے ہیں ورنہ پہلے نیچے گیرنے والوں کچھ لڑے نیچے والا کاغذ گولے شریف والی سرکار چلا رہے تھے لوگ آ گئے انہوں نے کہا بےمانوں نیچے پڑے ہیں پانی میں بھی تو کاغذ مناد ہو جاتا ہے یہی مان سے سوچنا بہمان یہ ساری پکڑی والے بریمان یہ اچھا نہر میں قرآن ڈالتے ہیں ان کے سکی کر ہم اٹھاتے ہیں آٹھ ٹرک ہم نے قرآن مجید کے اٹھائے یہی اچھا نہر میں گیرنے والے ہیں جو بند ہو جاتی ہے پیچھے گھر چلتا ہے ایمان سے جا کے دیکھو جب نہر بند ہوتی ہے تو قرآن مجید ایسی حالت میں سیاہ لکھنے پڑے کہ الفاظ اور کاغذ بھی نہیں نظرتے تھے بخاری شریف کا باب ہے صحابہ جو بس اللہ شریف خطوط آتے تھے شام کو جلا دیتے تھے آگ پاک شاہ ہے ادب کے لیے جلانا لیکن بزرگان دین فرماتا ہے اعلیٰ یہ چیز ہے کہ اسے ایسی طرح دفن کرو وہ جائز ہے ایسی طرح دفن کرو جس طرح کسی نبی کو دفن کیا ہے اللہ کلام نے قرآن محل بنائے تم نیچے والے کاغذ سورو تم نے رسی کیا نیچے گھیرا نیچے گھیرنے والوں کو نہ لگے اب پھر وہ نالی سے اٹھاتے ہیں کوئی کو گندگی لگی پڑی ہے تو اس کو دفن کر دیں یہ تو جلانا فرض ہے نیچے والے کاغذ کو جلانا فرض ہے اس کو کہیں اگر دیوار میں رکھو گے پھر بھی گر جائے گا تو یہ جلانے نہیں دیتے جو نیچے گھیرنے والے ہیں چٹی پچھا ماہی پہلے پہلے گیا تو میں نے ایسے رکھے ہوئے تھا ڈیڑھ یہ جو نالیوں سے گند اٹھاتے ہیں نکالتے ہیں ادھر کاغذ پڑے سے میں جلانے لگا سارا چوک اکٹھا ہو یا کیا کرتے ہو ہم جلانے نہیں دیتے وہ میں نے کہا ان کو کیا بتاؤں جو تھا کیسی کا ایسی بات چیز ہے ادب کی نیت سے جلانا تو ہیں سارے جہل اب ان سے بات جہلوں کو سمجھانے والی کرو میں نیچے وہ کرالی آ گئی تو وہ پھنگی وغیرہ آ گئی میں نے کہا اس میں کیا حرکت یا چٹی پشاب ہے میں نے کہا یہ بتاؤ مجھے چلانے نہیں دیا تم غیرت والے ہو اب یہ کاغذ یہ پھنگی اٹھا کر ٹٹی پشاب میں ملائیں گے بندیوں کو آپ نے بھی اٹھا دے دینا غیر کرو پھر وہ اشار اچھا جی ایسا ہوتا ہے بھائی ناگی میں جاتا ہے پشاب گندگی میں جاتا ہے پیروں کے نیچے یہ اتنا ہے کہ جلانے کے سیوا اور دو پھیرنے والے ہیں سے کہتے ہیں اشتہار میں مشتحلی ہوتی ہے کون سی مشتحری ہوتی ہے اسلط وسلام نے کہا یا رسول اللہ سے کون سی مشتحری ہے یا اللہ یا محمد سے کون سی مشتحری ہے مشتح جگہ کا نام لکھو شہری لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر مشتحری جگہ کا نام لکھو عالم کا نام لکھو تاریخ لکھو بس بس یا محمد یا اللہ سے کون سی مشتحری تاریخ کا پتہ لگتا ہے اس سے کوئی مان سے شہری ہو صرف سور پہ کرتے ہیں اللہ رسول کے اصلاۃ وسلام نے کہا یا رسول اللہ یہ اشتہار نالی میں ہے دوسرا لگا دیتے ہیں ارے جو گھیرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں غور مت مطلب جلاؤ ہم ادب کے لیے جلاتے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے جس سے ہم ایک گھنٹہ کیسے پہ آئے باقی بتاوے دیے ہیں صحابہ کے حوالے بھی ہیں حضرت امام بقیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت علی قرآن اللہ تعالیٰ عنہ حکم کسی نے جا کر کہا کہ حضرت عثمان غنی قرآن کے ضعیف کے نخ سے جلا کر رات پرستان میں کفن کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا ہوں علم ہے نہیں علم ہے فکی وکیم فخر ہے بسی و کلیم علم ہے جو عائرہ اور فخر ہے دان یہ نیچے گیڑ دی والے جلانے والا شہری جو ایمان سے کو ہمارے درویش نے جلایا ادھر کو تو ایک شہر پادری والا ایک کا تھا اس نے پا دیا کو کوچا دو تو یہ وادی کو میں نے بلایا میں نے کہا یار چلانا جو ہے یہ نا جائزہ کہتا ہے تو آنے میں کہیں دکھا سکتا ہے تو تم میں کیا میں دکھا سکتا ہوں ستاوی کہا سکتا ہوں اچھا مچھلی چلانا نہ جائزہ نا میسے نیچے گیرنا کسی بھی حرام ہے میں منچی کتنا اس سے بھی زیادہ حرام ہے تو میں نے کہا سور نیچے گیرنے والوں کے خلاف کبھی تکلیف کی بھائی مان سے کسی نے سنا کسی نیچے گیرنے والے کو سارے کو نیچے گیرتے ہیں وہ چلا کہتا میں نے کہا پھر تیرے سیدھے میں نیچے گیرنا جائزہ تو میں نے کہا پھر تب وہ کس طرح کرے وہ تو ہاتھ بھی گھیر رہا ہے اب میں نے کہا تیرا دین آپ یا ہر کوئی اللہ رسول پہلے یہ بتاؤ کہ لکھنا بھی حرام ہے اللہ رسول کا نام اس کو رسی بنا اگر لکھا گیا تو پھر رستی اس کا نام رکھنا حرام ہے ایسے ہے نا بھائی جو اس کو رسی کہے گا کافر ہو جائے گا پھر ہر چیز باندھنا حرام ہے پھر نیچے گھیرنا حرام ہے پھر نیچے گھیرنے والا نالی میں بھی جا سکتا ہے دنگی میل جائے گوڑی پاکان ہے پشاب میں بھی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا یار تمہارے پیر دیکھ کے نیچے بھی آ سکتا ہے یہ کاغذ جلانا جو ہے فرض ہے نیچے والا کاغذ کافی شہید ہو جائے یہ بےعد بھی اس کی نہ ہو پہلی چیز ادب ہے دوسری چیز ہے غیرت تین کی بھیرات دی بھیرات دی کی تیسری چیز ہے قفر اور کافر کی مخالفت یہ ایمان کی اجزاء مجدد اجزا دارستانی نے یہی لکھا ہے کہ دید یسور فرو سارے اپناتا ہے لیکن قفر اور کافر سے مخالفت نہیں رکھتا وہ مردد ہے اور واجب گول قدر ہے اپات یہ ہے کو کافی تو ہو گیا کافر اور کوفر کی مخالفت کیا ہے قفر کی مخالفت یعنی اس کا قانون تعلیم تحریر یہ ساری کفر ہے صرف کافر کی مخالفت نہ کافر اور کوفر کی مخالفت حدیث پاک ہے ایک بندہ بہت نیک ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ جس کا نام آئے امال یارب العالمین ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں کوئی برائی ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا حدیث پاک میں ہے یہ میں نہیں دیکھتا یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باپ میرا یہ نہیں تو حدیث پہ آ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو اٹھا کر میں بات یہی کہیں نہیں رہا غیرت نہیں رہی جو لواز ہیں ہم تک دیکھے رہے نہیں اور اور کافر کی مخالفت بھی ہم جو ہیں مانچل قانون کیا ہے قانون کافروں کا ہے نہیں لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ ماتا سوا اپنے حکم چلاتے ہیں وہ کافی رہے کام لم جا تم بیما کام ماں کے سوا اپنے حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی پاسے ہیں رسول یار قرآن محمودہ ہم سب کہتے ہیں شفات کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رسول دعوی دائر کر دے گا یار غلالمی نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا الٹا دعوی دائر کرے گا اب قرآن کیا فرماتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے طالبان دہشت گرد ہے کوئی کہتا ہے کوئی دہشت گرد ہے قرآن فرماتا ہے وہ ان منافع خاصروں کو کہو وائز سے دور پھیلا ان کو کہو فساد مت کرو کالینس یہ دوا جواب دیں گے ہم تو امن پھیلا رہے ہیں اسلاح پید کر رہے ہیں دیکھو قرآن مجید کیا کام ایسا کرتے ہیں ای یہ امن کے نام پر مسلمانوں کو مار رہے ادا جو اسرائیلی سور فلسطینوں کو کچل رہا ہے سب کچھ ارے مسلمانوں طالبان تو ان شروع سے پوچھو طالبان تو داست گرد ہیں یہ اٹھارہ لاکھ پچائی لاکھ کا جو مار گیا یہ بھی داستر گرد تھا داستر گرد تھا تو اللہ اور ماتا تعلیم نمانا لو مسلم اللہ یشرون خبردار خبردار یہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں عقل نہیں ہے تمہیں تم سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جیسے فسادی ہے اس لیے اللہ بھائی اقبال فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں تھوڑی سی شرارت ہو کا یہ بسمنافق ہی نئے اللہ عضاب العلی مع منافق لوگ ہیں ان کو میرے عذاب کی شارت دے دیں یا رب العالمین منافق کون ہیں اولیا یہ منافع ان کی نشانی ہے یہ کافر کو موم کی مومن کے سوا کافر کو دوست سمجھیں گے ان کا موضا تھا یہ کہیں گے کہ ہمیں وہاں سے عزت ملتی ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں یہ سارے منافق ہیں اللہ عزت علی اللہ جب عزت تو ساری میرے پاس ہے کیسے قرآن مجید کی حقانیت کو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا قرآن مجید کہیں انہوں نے جس طرح سادہ قرآن مجید پڑھنا بھی جائز سادہ قرآن مجید مکھر سے پڑھو سادہ بھی جیز ہے قل مالک کہ سادہ قرآن مجید پڑھنا بھی جیز ہے کرو پڑھو سمجھو اور امن کرو یہ چار ہیں قرآن مجید لیکن ہم نے اللہ تعالی قرآن کو چھوڑی اچھائی ان کی مصیبت ان کے لیے بہت اچھائی تم سیافر اگر تمہیں مصیبت کا بیماریاں تمہیں پہنچے مسائل پہنچے یا ان کی خوشیاں ہیں کافیوں کی یہ قرآن مجید ہے نہیں وہ تیرے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا دکھ قرآن کی جو ہے ان کی موت ہے یہ خوشی ہے تمہارا جو سکھ ہے وہ ان کی موت ہے تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے نا قرآن مسید یہ مومنٹ یہ مومنٹ غیر مومن کے یہ ماتی ثبوت ہمارے پاس رکھے ہیں اقوام ما ادارہ محتمہ سیت عالمی ادارہ محتمہ سیت اقوام متفرکہ کی بڑی ہسپتال ہے اقوام متفرکہ بھی کیا ہے بڑی ہسپتال ہے ڈاکٹر نے لکھا وہ ہمارا دن اخبار چوبیس اگست کو پورا قتل دیا اس نے لکھا جو ان سے تنخواہ لے کا ہے یافی ہے مادا والوں کو بھی لکھ موومنٹ ملے تو میں نے قرآن پڑھا اس سے اور کوئی سبوت نہیں ہے مگر ہم ماری ہوئی کہتے ہیں جی یہ چیزیں استعمال نہ کرو میں نے کہا نام رب یہ کہو تو ہمارے رب کی کوئی چیز استعمال نہ کرو اگر تمہارا یہی یہ ہے کہ دشمن کی چیز استعمال نہ کرو تو سوری دھر نہیں کہتے ہمارے رب پہ دشمن ہے نہیں تو ہماری رب کی تکلیف وہ تو تخلیق کہتے ہیں ہم پیسے سے لیتے ہیں دوسرا سورو تو ہم سن لو کوئی بیٹھا بھی ہوگا میں ناراض ہوگا ہم ہاں استعمال کر رہے ہیں سورو تو میں استعمال ہو رہے ہیں بھائی بات سمجھنا استعمال ہم <misterisation> کہتے ہیں انگریزوں کو کرو تم تو انگریزوں کو چیزیں کرتے ہو اسلام تو کہتا ہے تم طاقت پکڑو ان کو قتل کرو ان کو غلام بناؤ ان کی عمد بغیر نگاہ کے رکھو ان کا مال لے کر مال غنیمت اللہ مالک نیمت بان کر شان اللہ تم تو سورو کہتے ہو کہ استعمال ان کو چیزیں نہ کرو اور میں ہم تو ان شاء اللہ طاقت دے گی تو چیز گے ان کی عورتیں استعمال کریں گے ان کا مار بھی استعمال مفت کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استعمال ہو رہے ہو نا برا تو تم بھی استعمال کرو استعمال ہونا تمہاری عورتیں استعمال ہو رہی ہیں وہ تم کو استعمال کر رہا ہے تمہارے فروٹ کو استعمال تم استعمال ہونے والے سرو کہتے ہو استعمال کہ نہ کرو بات نہیں سنجھیے سمجھیے <تصف> <تصف> <تصف> بات نہیں سنگھیے <تصف> <تصف> جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں استعمال نہ کرو ہم کہتے ہیں استعمال کرو استعمال ہو نہ ہو انگریز تمہیں استعمال کر رہا ہے ہم اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں کتنا دکھا کہ انگریز تمہیں استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کفر کی مخالفت غیرت دین کی غیرتھی دی یہ تین چیزیں ہیں ادب غیرت اور کفر کی مخالفت کے بغیر مجدد مجھے کا بھی فتویٰ یہی ہے حصول سرو پورے اپناتا ہے یہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ کتنا بڑی منافقت ہے ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مجھے الحدیظ کہنے لگا جی آپ کے ساتھ میں ممتاز کرتا ہوں میں نے کہا تو کیا مسئلہ رکھتا ہے کہتا ہے میں نے کہا حدیث میں اپنا مسئلہ ثابت کر ح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ میں سننا تھی وہ سننا کوئی میری سنت پہ ہو جاؤ میرے کوئی کی سنت تو مجھے ساری کتابہ حدیثوں پہ پھول مجھے ایک حدیث دکھا دے جس میں آپ نے فرمایا ہو علحکم حدیث سمجھو پہلے تو تیرا مذہب حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ حدیث قرآن والا رستہ نہ مانگے میں نے کہا یہ الحمد شریف جو ہے نا یہ سارا قرآن مجید اس کی تعویل ہے وہ ہے سورت فاتحہ سارا قرآن مجید اس کی تعویل اور تصویر میں نے کہا یہ کا نا بڑوائی تو پڑھتے ہو آگے نہیں ہے اس دن سراۃ المستیمہ سراۃ الینا سال ہے کیا اللہ نے کیوں فرمایا وہ سیدھا رستہ مانگو میرے انعام والے لوگ والا ارے اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حدیث والا راہ مانگو قرآن والا راہ مانگو اللہ نے یہ کیوں فرمایا میرے انعام والے نبی والا راہ مانگو صدیق والا, والا مانگو شہیدیں والا مانگو اور کس والا مانگو اولیا والا ولیمے والا میں نے پتا یہ کیوں کہا؟ خاموشی ہو گیا میں کہ نام مراد اس لیے اللہ نے فرمایا تم حدیث قرآن نہیں سمجھتے حدیث قرآن میرے انعام والے لوگوں نے سمجھائے تو جیسا وہ کرے ویسا کرے کے آگے کیا ہے ہر لمح میں ارے سوچ نہیں سکتے آپ کا دماغ پہنچ نہیں سکتا کہ یہود نسارہ کیا ہے ہر رکعت میں اللہ نے لازم کر دیا واجب کر دیا مجھ سے یہ کہو کرو کہ یا رب العالمین انام علی لوگوں علی راستہ دکھا غیر و یہود نصارہ علی راستہ مت دکھا ہر رقط میں یہودہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے بری چیز ہے کہ اللہ نے نواز میں واجب کر دیا کہ مجھ سے یہ دو باتیں مانگتے رہو کہ یا لا انام علی لوگوں علی راستہ دکھا یا لا بہر المقدوب مقدوب تمام مسلسری مقدوب یہودی ہیں دو علی اور بدکسمتی سے ہم رہا یو کے بچہ رہا چھوٹ بچہ وہ سب کہتا ہے کہ بات کرنے ہیں میرے ساتھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل کہا۔ کہا مختارِ کول تو اللہ ہےไอ سے جائے نہ۔ فرمایا میں بال نے فرمایا علم ہے فق کیو حقیق فقر ہے مسیو کلی علم ہے جو یا اور فقر ہے گانا ہے فرمایا اے ظالم عالم سے رات مت پوچھ وہ جو یا رہا ہے عالم تو راہ ڈھونڈ رہا ہے ارے فقر ہے گانا ہے ارے سچو جو ہے راہ جانتا ہے اس سے جب تک لوگ رہے علماء کے ہاتھ آئے چلے گئے تو اب لوگ بے شعور ہو گئے راستہ یہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا مراد میں تو حضور دوسرے اللہ ہے نام مراد میں نے کہا مختار کا مانا آتا ہے کیا مختار منا اللہ دیا ہو اختیار دیا ہوا اختار کا معنی کیا ہے جو میں نے کہا اللہ ہے کل لہ, اسے کس نے اختیار کیا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتا ہے جی ہمارا جو مذہب ہے وہ عورتوں کے احترام کی وہی بات کرتا ہے کیوں کو کہتا ہے مزاج کو پڑھنا چاہو ہم روکتے ہیں مزاج سے میں نے کہا مزاج جانا جائزہ بہر آنا جائزہ ہے عورت تو بیٹھ کے آ کر دیکھو مزار کہتا ہے آ کے کے ساتھ نہیں ہے جب میں نے کہا ہمارا مذہب یہی ہے لیکن تو تمہارا جو ہے وہ بزار والوں سے تمہیں غصہ ہے عورت کے اعتراض سے نہیں ہے کیسے کس طرح میں نے کہا ایمان سے کہا تم مزار سے روکتا ہے کبھی تم نے بازار سے عورت کو روکا کبھی سنا آپ نے کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ عورت بزار نہ جائے ایمان سے کہ دنیا کی بدترین بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بزار ایسے کیئر کا پھر مجھے کہتا ہے حضور کو حاضر نادر کیوں کہتے ہو میں نے کہا اللہ نے آپ کو حاضر نادر فرمایا شاہد شاید مانا گواہ وہ گواہ اطلاعی معنی ہے میں نے کہا لوگی مانا جو ہے شہد کا حاضر نادر مانا کیا ہے گواہ سمجھ کے گواہ حاضر ناظر. ہوتا ہے اللہ تو شاہد حقیقی کی کیا ہے حاضر ناظر. وہ تو بیوقوف ہے میں نے کہا تم کہیں اگر حاضر نادر مانا کرتے ہو تو بتوں میں تمہارا مذاق کروں گا ہم کئی حاضر نادر کرتے نہیں شہد کا <laughs> مانا اچھا میں نے کہا جنازے کی دعا بھائی جنازے کی دعا کیا ہے بھیاتی ہے اللہ پھر لے ہلیہ نا ویے آئے و شاہدینا وا خاہ آپ شاہد مانا کباب لوگے کیا اللہ تعالیٰ جو حاضر آ ہیں ان کو بخش جو گائے گا ان کو بخش باقی گا یہاں تو حاضر حاضر کرتے ہو نوابرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں تمہیں اے سی بو بد نصیب وہ تو ہم کہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں وہ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم عیسائی کہتے ہیں انہیں نصارہ نموں کا جیسے کہتے ہیں اہل کتاب وہ بے وقوف اہل کتاب وہ تھے جو حضرت عیسی علیہ صلام کو رسول مانتے تھے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تورات پر یقین رکھتے تھے لیکن تورات میں یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان جمع آئے تو تم خوش سے ہی مان رہا وہ قابل ہو گئے اس نے تو رہی ہوا کہ کتاب صفا بھی اللہ عوٹ پر کرتے کہتے تھے وہاں کا ضبیہ اوٹ پر کیا جائے گا لیکن وہ اہل کتاب آپ نہیں رہے اب تو ہو رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں دا. کہاں اہل کتاب مرزائی کو مانتے ہیں بسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب اہل کتاب ناموراج مولانا کیجیے پتہ نہیں ہوئے اہل کتاب رہے نہیں اب کا کوئی اہل کتاب نہیں اتنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اہل کتاب رسول مانتے تھے وہ اہل کتاب آپ نہیں رہے اہل قرآن ہم نہیں رہے اہل کتابوں کہاں رہے ابردوں کا رائے تو رہی بھی نہیں مہینے نصارہ کو عیسائی مت کو انہیں نصارہ کا ان کا نام بھی نصارہ ہے یہود اور نصارہ یہود کہتے ہیں کالت الود ہو یہود کہتے ہیں حضرۃ السلام خدا کا بیٹے ہے یہ نسارہ ہیں نہیں رہی معنی کر دیتے ہیں کفل کی مخالفت یہ کولو کے خطرے اس نے لکھا ہے خاتم ہمارے پاس راستہ ہے تین اخبار نے چویس اگست کو پورا متن دیا اس نے وفاقی حکومت کو لکھا ہے کہ یہ پولیو کے قطرے نہیں ہیں یہاں پہ اور زہریلے ہیں یہ ایک دو بندے یہ الفاظ ہیں اس کے میں نے کہا دن اخبار پر کیس کرو بات ہے اگر آپ شہید ہیں میں دہاتی ہوں اگر اخبار کوئی غلط خبر دے دوسرے دن تردید نہ کرے اس پر پرچہ ہو جاتا ہے بھئی میں نے یہ غلط کہا تھا یہ قانون ہے ان کا اخبار والوں کے لیے بھی غلط خبر دیں دوسرے دن تبدیل کریں کہ ہم نے کل غلط خبر دی, دی تو میں نے کہا پر, اس پر کیسے چبو اس کے بعد تو خط رکھا ہے اس کا کہ یہ پولو کے قطرے نہیں ہیں یہ ہے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے میرا مرید ہے پولو کے قطرے میں بڑا افسر ہے اس نے مجھے کہا برطانیہ میں میٹنگ ہوئی ہے تمام ڈاکٹروں وہ پورے ضلع کا افسر ہے پولو کے قطرے کا کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے پوریوں کے قطروں سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں یہ کہ پوری بیٹنگ تو ہمارے لیے بچوں کو مول کی گولی نہیں دیتے مفت تمہارے بچوں کا رنگا روپئے وہ خرچ کر رہے ہیں عراق کے بچے مار رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے مسلمان ہو مسلمان بنو خدا کا آسرا کرو ایک مجھے کہنے لگا جی اور یہ سمجھ لو ہمارے اسلام میں بیماری سے پہلے علاج کرنا جو ہے حرام لوگ کہتے ہیں علاج سننا ہے نہیں نہیں سنت علاج ہے آپ نے غلط سنا انسور سے سنا کسی عالم کی بات ہی سنو حکیم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث پاک آئے یا رسول اللہ ایک مہینہ بیٹھا رہا där. بیمار کوئی نہیں آیا میں روزی کمانے آیا تھا فرمان رسول ہوا کہ یہاں سے چلا جا یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اللہ اللہ ہی تو سنت علاج ہے علاج سنت نہیں ہے اللہ یہ انہوں نے بنا رکھا ہے اور بیماری سے پہلے علاج کرنا حرام ہے یہ ایسی بے وقوفی ہے قوم کو بے وقوفی ہے کہ سمندر میں ملا دو سمندر بھی خراب ہو جائے ایسی بے وقوفی ہے کہ ہر بندے کو پولیو کے جراثیم نہیں ہو سکتے اور خدا خراثے بندے نہیں ہو سکتے ہر بندے کو پولیو کے جراثیم یہ جھوٹ ہے بھائی کی ہے پھر مجھے کہنے لگا جی جو ہم हम نہیں پلائیں گے ان کے جراثیم دوسروں کو لگ جائے मैंने میں نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں نام رد نوں میں, میں بے وقوف نہیں ہوں میں اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے یہ بات میرے پاس سوال ہے تو جواب نہیں دے گا اگر کیسا میں نے کہا یہ تو کیا پتا میرے بیٹے کو کھولو کا جراثیم ہے یا نہیں جی. وسوخ سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو فٹ ارے فٹ پاتھ پر پولو والے نہیں پھر رہے یہ مانگتے پھرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتوں پر میں نے کہا ان کو قتل کرو وہ پشاپ بھی کرتے ہیں ہم پولو پہ تب ان کو قتل نہیں کرو گے ہم خطرے نہیں پلاتے وہ تو ہمیں پھیدا ہی نہیں ہوگا اس کے جراثیم ان کے پھیل جائیں گے اٹھ کر بھاگ گئے کوئی جواب اس کے پاس مسلمانوں ہمارا فتح و ریاست ہے جو سمجھتا ہے یہ ایمان مانگو اس صدی میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسجدوں کو جس طرح گھر سجائیں گے ایسے سجائیں گے جتنا یہ بہت بڑا کتاب ہے جتنا نماز پڑھیں گے ایک مومن نہ ہوگا اور ایک کی نماز کا بولے یہ حدیث پاک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں غیرتھ میں سوچتا ہوں اتنا بڑا تو یہی وجہ ہے غیرت ہم میں نہیں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت ایمان اکٹھے رہتا ہے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایک بات خاص ہے ایک عام ہے ارے جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگا دیتا ہے یہودی مجوسی سکھ یہ عام بات ہے لگا دیتے ہیں کچھ نہیں سوچتے چاند بچ جائے پیسہ لگا دیتے ہیں کھا ہے جو کھار وہ سارا لگا دیتے ہیں فرماتے ہیں یہ عام ہے یہ ایک خاص ہے جو مومن کے لیے ہے ارے جان پر پڑ پڑے پیسہ لگا دو اور جب عزت ایمان پر پڑ پڑے جان <سؤال> لگا دو شان اللہ یہ یہ مومن کی یہ نہ پیسے پر پیسے پر عزت کو قربان کر دو ایمان کو قربان کر دو خدا کی قسم جو مومن ہے اسے کروڑ روپیہ دو وہ اپنی بیٹی کا کپڑا بھی نہیں دکھائے گا غیرتھے رہتا ہے حضرت علی نے دعا مانگی یار العالمین بے غیرت کو تباہ کر اور آخری بات کرتا ہوں مسلمانوں بچنا ہے تمہارے بچے جو ہیں یہ سکون یہ اب نہیں لگ سکتے پہلے بھی میں کہہ گیا تھا تین نشانیاں مل چکی ہیں اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کی تین نشانیاں پوری ہیں حضرت علی نے فرمایا شہر کُلی طور پر بعد ہوں گے اور بزرگ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میں تک دیا جلے گا سولہ دفعہ یہ دنیا صفا آخری پہ مٹ چکی ہے اب ستارہویں دفعہ مٹنی ہے کب یہ وقت نہیں نشانیاں بتائی ہی گئی ہیں گانے والے عام ہو جائیں گے ہیں گانے والے عام نشانی مل چکی ہے نہیں دوسرا عورتیں بے پرد ہو جائے آئے اچھا تیسری نشانی ہے نو... بڑی جو نوجوان موت عام ہو جائے مسلمانوں آج سے ستر سال پہلے نوجوان موت نہیں تھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں میں نہ سکتا مانو نہ مانو ایک حقیقت ہے میں نے چھوٹا بات تقریر کیوں لوگوں نے کہا اس مہینے میں ہمارے علاقے میں ساٹھ نوجوان مر گیا آج سے ستر سال پہلے نوجوان موت تھی نہیں ایک سو بیس دس ڈیڑھ سو یہاں عمریں تو نوجوان موت عام ہونا بہت بڑا ال ہے لیکن بزرگ فرماتے ہیں لوگ قد آماری کی وجہ سے دل کے اندے اور بےمان ہو جائیں گے نوجوان ان کے سامنے مریں گے انہیں کوئی خوف نہیں آئے گا دل کے اندھی ہو جائیں گے بد آماری کی وجہ سے مسلمانوں تینوں نشانے ہے تھے خدا کی کا سمجھو بچے بچوں کی روزی کا نہ سوچو زندگی کا سوچو کہتے ہیں عذاب آئے گا زمین صاف ہو جائے گی برائیوں سے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم کرے گا کہ اپنی برف سے باہر نکال تو کہتے ہیں ایک انار اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کر دے گا روزی کا بات سوچو وہ روزی دے سکتا ہے روزی ارے نکمبے ان کو کھلا رہے ہیں پڑھے ان کو کون کھلا رہے ہیں یہ تو کھانے والے ہیں آگ فرنگی ہے کہ تجھے حق کی پہچان نہ ہو مانا سمجھاؤں آگ مانا ارادہ فرنگی یہود نصارہ کو کہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے تم حق سے مسلمانوں معروم ہو جاؤ بتقل ہو جاؤ یہ اس کی ساری کوشش ہے کہ کبھی حق میں کھیت کے پاس آ گیا تو یہ پھر نہ حق پر جائیں گے نہیں آز فرنگی ہے کہ تجھے حق کی پہچان نہ ہو دین بھی تمہارا ختم ہو جائے اور جینا بھی آسان یہ دو مقصود کیسے ملیں گے ابھی جلندری نے نقشہ چھکا ہے کھنچا ہے یہ دو ہمارے مدع کس طرح پورے ہوں گے کہ تمہارا دین بھی ختم کر دے جینا بھی مشکل کر دے ہے مشکل یہ دیکھو کتنا عیاشیاں کر رہے ہیں قوم کھاؤ کما کما کر انسوروں کو کھلا رہی ہے ایمان سے عیاشیاں کرتے ہیں قوم کو روٹی ملتی سارا دن لوٹتے ہی لوٹتے جتائے تعلیم ہے نام مراد تعلیم کے ساتھ دوسری چیز بھی آئے بے مانو تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے تربیت چھلک پہلے بتایا تھا کہ تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے تربیت کیا ہے تو بےمانو تو قوم کو چھلکا پھلانے جا رہا ہو تربیت تو ہے نہیں کوئی کہتا ہے کہ تربیت ہے تربیت ہوتی تو مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دو تربیت نہیں ہے مغز نہیں ہے چھلکا ہم بیٹوں کو پلا رہے ہیں انار اتنا برتے ہوں گی انار اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا انار ایک جماعت کھائے گی اس کا پیٹ بھر جائے گا اور آدھا انار ایسے کھڑا کر دیں گے پوری جماعت سائے پر اللہ وہ مالک ہر چیز کو گندم ہر چیز کو پتہ نہیں ایک بیگھا سو من ہوگا ہر چیز زمینیں ہوں گی کاش کرنے ان بچوں کی زندگی کا سوچو روزی کا مت سوچو ان الباطل کا نا کا وہ بےمان منافع کا ہے وہ خدا کو ہر نہیں مانتا جو کہتا ہے یہ بچے جوان ہوں گے اور یہی باطل رہے گا اس کی حکومت رہے گی یہی باطل ایسے رہے گا وہ بےمان ہے مسلمان یہ بچے نہیں لگ سکتے اس وقت یہ قانون ہوگا نہیں مکان ہوں گے بیٹھنے والے نہیں ہوں گے زمینیں ہوں گی کاشت کرنے والے نہیں ہوں گے ان کی روزی کا مت سوچو ان کی زندگی کا سوچو میرا کہنا فرض ہے میں میں آپ سے منا نہیں سکتا کیونکہ عالمۂ حکم متصل بالقول اصلاح احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا وہ حاکم پوچھا حاکم سے پوچھا جائے گا مسلمانوں وقت بالکل قریب ہے کوئی زیادتی مہلت نہیں ایک طرف اللہ سے حساب غفلت مور لوگ صاحب قریب ہے اللہ فرماتا ہے وہ غفلت میں یہ بہت اتنا آسان نہیں جس راسا پگڑی والوں نے نام راد بیل نے لکھا کہ ایک ضرور شریف کے ساتھ سارے گناہ معاف سال کے گناہ معاف ایک در شریف پہلے تو ایمان شرط ہے ایمان ہوگا تو قبول ہوگا دوسرا یہ پتہ نہیں گناہ دو کے سن کے ہیں صغیرہ اور کبیرا ارے کبیرا جو ہیں وہ سوا کے اور حد کے معاب کے بدلے کے یعنی چوری کی مورتی اس کا ہاتھ کاٹو کب ماف ہوگا ہدا کیا درے لگاؤ یا سنسار کرو قتل کیا اس سے کساس لو یہ جو ہے یہ سوا اور اس کے معافی نہیں ہوتے صغیرہ معاف ہوتے ہیں وہ بھی سال کے نہیں ہوتے یہ ودو جو کرتے ہیں نماز کا اس میں بھی, بھی ایسا آہستہ تو ایمان شاہ بیشت اتنا آسان نہیں ہے توفا تو لکھتے ہیں کپڑے ہوتے تھے نا قمیض جب بہت پرانے ہو جاتے تھے جلا دیتے تھے کہ میری غیر بہر نہ کوئی دیکھ لے غیر ما بات کہتے ہیں ول ثواب کہ آپ کا روح اللہ نے بخش کیا فریش اللہ نے آپ کا منہ نکالا فرشتے کو اللہ نے نیچے بات کہتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبی اے آئے فرشت نیچی نگاہ کر میرے نبی کی بیٹی گزر ہے آپ نے فرمایا رات کو مجھے لے جانا اور یہ کھجی کے اوپر ہوتی ہے نا سخل یہ ایسے میری چار کئی پر باندھ کر اوپر کپڑا گھیر لینا تاکہ میرا کپن کا کپڑا بھی کوئی نہ دیکھے ارے تو عام بندہ نہیں اپنی عورت کا کپڑا دکھاتا اب ان نے ایک کمیش نکالا ہے پیسے بات رہے ہیں نیچے لکھا ہے بی بی پاک کا کمیشن ایک علی پور میں سور تیر بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے فاطمہ تو کہتے ہیں جو انگریز کہتے ہیں نا جو پہلے لوگ تھے نا وہ بے شعور تھے انہیں چوتا قمیص بنانے کا پتہ نہیں تھا اللہ نے فرمایا ہزاروں سال پہلے ان کان قمیص ہو قدم ہندو برند اگر قمیص پیسے سے پتہ ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اگر آگے سے پٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی قمیض تھا اس وقت بھی تو ان سوروں نے وہی کہ آپ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی نالائن مبارک اوپر کوئی تاغہ باندھتے تھے وہ صرف انہیں تلنا بنایا موچی سے اس کا فوٹو کھینچے ان کے کہنے پر کہ واقعی ان کو شعور آپ ایسا نالائن پاپ کا فوٹو ہوتا ہے آپ اپنے جوتے کا فوٹو کھینچے پیر کہاں سے جاتا تھا وہی وہ بات ثابت کی کہ وہ بے شعور لوگ تھے انہیں جوتا بنانے کا پتہ ہی نہیں تھا کوئی مسلمانوں اگر یہ فوٹو نالین پاس کا ہوتا تو بولنے والی سردار کے پاس ہوتا مار شریف ہوتا کروڑا بھلی ہوئے ان کے پاس میں نے کہا سورو کیوں پیسے بات ہو بھائی ماں تم یہ بتاؤ اصل کہاں ہے ہمیں اصل دکھاؤ جیسے فوٹو کھینچا ہم لاکھ روپیہ دیتے ہمار سے کہو گی اگر فوٹو جو کھینچا جاتا ہے کوئی اصل بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی جو بات میری غلط ہو مجھے بتا دو شہری لوگ میں اصل سے فوٹو کھینچا جاتا ہے نا تو اصل کہاں ہے ہمیں وہ اصل دکھاؤ ہم تمہیں لاکھ روپیہ دے دیتے ہو دو ओ. علی پور میں بھی ایسا کیا وہ جسے مطلب بنواتا انہوں نے فوٹو کھینچ کر پیس اب سیل ہو رہی نوز بلّہ میں نے سنا ہے ان کو کہا ہے میں نے دیکھا نہیں تو... دیکھا ہے سر میں نے دیکھا حضور وسلم بی پاک کا کرتا اور نیچے نکالے بی بی پاک کا کرتا بہر آ گیا لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں برداشت کریں گے کہ ہماری عورت کا پکڑا پی دے ایمان سے نہیں برداشت کریں گے سنو تو کتنا پاک بی بی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیری نزدیک میں سب سے بہترین اور کون سی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز روزنا میری نگاہ میں بہترین عورت وہ ہے جو غیر نہ دیکھے غیر آپ نے مات مبارک چوم لیا فرمایا رسول کی بیٹی ہے بات بھی اونچی اگر یہ بات سچی ہے انہوں نے یہ فوٹو کھینچ کر بیچ رہے ہیں لوگوں کے پاس پھر میں بھی اور تم بھی اگر سچی ہے تو ان پر لانت کروانتے آپ ہی بھی پاک کا فوٹو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اسلام کا رکھ کے شرابیاں پڑی ہیں ہو گئی ہم نے رکھتے ہیں شرابیاں پڑی ہیں قرآن جی پڑی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نواز ہو رہے واجباتی بیٹی بد کا ادا نہیں ہوئے کر دیں گے مگر کی راہ ہمارے دنیا کے بعد اسلام کا رق ہو رہا اپنے بہ مو کا سچا بھاگ والا میں نسلی کو بھی کوئی جماعت نہیں جو سلاخت نماز کرتے ہیں کام پاڑ کرتا ہے نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے کہیں سبوت نہیں ہے ملا آپ خود بنا دیے ہیں عورتوں کو کوئی جماعت نہیں دو قدم پر مسجد ہے آؤ میں آپ کو فیقہ کرنا سلیکھتا میرے پاس بیٹا پڑھاتا ہے کاانت کتوری بڑی کتابیں فکا کی پڑھاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں جو قدم پر مسجد آئے ہمارا فکا کا مسئلہ ہے اور ہم نہیں جا سکتی جو قدم تھا سوال کا ہی مسئلہ نہیں جا